اور یاد کرو جب اسبن مریم نے کہا ابن اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اپنی سے پہلی کتاب توریت کی تزد کرتا ہوا اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہے پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے بولے یہ کھلا جادو